جس طرح سے جس طرح سے خوف اللہ کی عبادت ہے ایسے رجا بھی اللہ تعالی کی ایک اہم عبادت ہے اس میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک اور کفر ہے رجا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اپنے فائدے کی امید رکھنا کہ اس یہ ہمیںدہ لیکن خوف کی طرح یہ بھی یاد رکھیں ایک امید تو یہ ہے کہ آپ کسی سے امید رکھنے ایک انسان ہے ہماری کچھ مدد کر دے گا یا اچھا ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا ایک تجربے کی بنا پر کہتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہماری مدد اسی وقت کرے گا جب اللہ رب العالمین اس سے مدد کرائیں گے تب یہ توقع ہونی چاہیے تو اگر انسان کسی سے امید رکھتا ہے کہ نہیں بتاتے خود یہ ہمارے فائدہ پہنچائے گا ہمارا کام کر گا ہمارے بگڑی بنا دے گا تو یہ تو شرک ہے کیونکہ نقصان اور فائدے کا مالک صرف اللہ واحد ہو لا شریق لاقم ولا والا اللہ کے علاوہ کوئی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا اللہ رب العالمین کے متعلق یہ آپ توقع رکھیں کہ چاہے دنیا ہمیں نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن اللہ رب العالمین ہمیں نقصان اور فائدہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے یہ انسان کو چاہیے رجا کسی سے اچھی امید اور توقع رکھنا کسی کی سے خیر کی امید رکھنا اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر انسان عقیدہ رکھتا ہے امید رکھتا ہے کہ ہاں ہمیں فلاں سے امید ہے اور ہمیں نقصان و فائدہ پہنچانے کی بداتے خود طاقت رکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا چونکہ انسان کو نقصان و فائدہ پہنچانے اور انسان کو کچھ دینے کی اگر صحیح معنوں میں استطاعت اور قدرت بداتے خود رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذات ہے اسی لیے دیکھیں کتنی عجیب سے نصیحت اللہ کے سننے کی فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسما ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگو تمہارے گھر میں نمک کی ضرورت ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو کیوں آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگیں گے پھر اس کے بعد آپ کسی سے آپ جا کر کے سوال کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمی جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اس کا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں آپ جائیں گے تو چونکہ آپ اللہ سے ماگے ہیں اللہ اتر کے تو نہیں دے گا کسی سے دلوا دے گا آپ کو تو آپ جائیں گے کسی پڑوس میں یا کسی اور سے نمک مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دینے کی آپ کے ہل پر مدد کرنے کی توفیق دے دے گا اور اسے جذبہ پیدا کر دے گا وہ تو اسی لیے اللہ کا سن تو میں دیکھو تمہارے گھر میں نمک نہ ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ ہی سے ماگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگو کیوں اللہ رب العالمین ہی اس کا انتظام کرنے والا ہے اسی لیے رجا کا مطلب آپ نے سمجھ لیا تو بائیں قرآن پاک کی آیت سورت القح کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کا نجر جول کا اور فلیامل عمل ان سالح وقت رب ہی عہدا فمن کا نرجول خا اور جو شخص تم, تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے رجا رکھتا ہے کیا یہ چاہتا ہے کہ جب قیامت کے دن رب سے ملیں موت کے بعد جب رب سے ملیں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہمارا رب ہماری ہمارے اوپر مہربانی کرے ہمارا رب ہماری مغفرت کرے ہمارے نیک امل کو قبول کرے یہ آپ اگر کوئی شخص امید رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلیا عملا امل اچھا عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں دیکھیں یہاں رجا اور امید کی بات ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا اپنی رب سے امید رکھو اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو امید کو رجا کو یہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کرا دیا ہے اسی طرح سے توکل بھروسہ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہترین قسم کی عبادت ہے توکل یعنی کسی کے اوپر بھروسہ کرنا نہیں یہ ہمارا کام کر دے گا اس کے اندر یہ استطاعت ہے اصل میں اصل توکل جو ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں اللہ رب العالمین آپ کے تمام مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی لیے توکل کو عبادت کرا دیا کیونکہ توکل کے ذریعے انسان کا رق اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے انسان جس پر بھروسہ کرتا اسی سے چمتا رہتا ہے جس سے تو بھروسہ کرتا اس سے جڑا رہتا ہے اس کی دس باتیں بھی سنتا ہے انسان جب اللہ رب العالمین سے پر توکل کرے گا تو انسان اللہ رب العالمین سے جڑا رہے گا اسی لیے اللہ عرب العالمی نے فرمایا وی فا مؤمنین ایمان والو اللہ ہی کی ذات پر توقل کرو اگر تم ایمان والے ہو دیکھیں یہاں ایمان کی شرط کرا دی گئی توکل اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توقل کرنا یہ ایمان کی منافی ہے رب العالمین فرمایا ان تم اگر تم توقل کرتے ہو میرے ہی اوپر توکل کرو اگر تم مومن ہو شرط ہے ایمان کے ساتھ ایمان کی شرط ہے کہ انسان توکل اللہ کرے اسی لیے رب العالمی نے فرمایا ومین توکل اللّہ حسب جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں یعنی وقفا بلا وکیل اللہ تعالیٰ کو جس نے وکیل بنا لیا بعد اس کے لیے وہ کافی ہے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی اللہ رب العالمی ذات پر توکل کر لینے کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اسی لیے توکل بھی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی ہماری بگڑی بنانے والا وہی ہمیں صحت دینے والا وہی ہمیں تندرستی کرنے والا آپ اسباب و ذرائع اپنائے دوا کریں علاج کریں سب کچھ کریں محنت مزدوری کریں کوشش کریں لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو کہ ہاں, ہاں یہ آپ کی نوکری آپ کو نہیں کھلائے گی اللہ رب العالمین کھلائے گا جب آپ نوکری نہیں کرتے تھے جب بھی اللہ نے آپ کی رزق کا انتظام کیا نوکری آپ کی چھور جاتی جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا ہے اگر نوکری ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کی نعمت ہے یہ تو توقل بھی اللہ کی عبادت اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح سے رغبت اور رحبت اور خوشب یہ تین چیزیں یہ تینوں بھی عبادت ہیں رغبت خوشب ترغیب ترہیب اور خوشبو رغبت کس کو کہتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کی الفت محبت دل میں ہو تمنا ہو کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے رغبت کسی چیز محبوب چیز کو حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش ہوگی اس کو کہا جاتا رغبت مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے نجات دیتا ہے مدد کرتا ہے کہ آمد کے دن آپ کو بخشوائے گی نور ہوگی اب ایک انسان اس کو حاصل کرنے کی اپنے دل میں کیا رکھے رغبت رکھے اللہ رب العالمین کس محبوب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کس کا شوق اور جذبہ ہو رحبت یہ کیا ہے کسی چیز کے خوف سے اپنے آپ کو بچانا کسی چیز کی حاصل کرنے کی فکر اور شوق رکھنا اور کسی چیز سے بچنے اور اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنا یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ العالمین کی طرف رغبت کرنی چاہیے اسی طرح سے خوشو خوشو کیا ہے خوشو کہتے ہیں ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا توادو ان کے ساری آج اپنے آپ کو ذلیل کر کے کسی کے سامنے پیش کر دینا یہ کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے خوشو خوشو صرف اللہ ربلا کے کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا کیوں یہ تزل ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سے چھوٹا بنا دینا اپنے آپ کو حقیر سمجھ لینا کسی اپنے آپ کو معمولی اور چھوٹا بنا لینا ان کے ساری کے ساتھ اسی چیز کا نام کیا ہے خوشبو اللہ رب العالمین نے ہاں یہ محبوب عبادات میں سے جیسے رکو ہے ہاں؟ سجدہ ہے کہا جاتا ہے کسی کے سامنے میری میں گردن نہیں جھکاتا ہاں؟ گردن جھکانا دیکھیں کیوں کسی کے سامنے گردن جھکانا یہ لت ہوتی ہے کسی کے قدموں پر گر جانا یہ ذلت ہے یہ پیشانی یہ انسان کسی مخلوق کے لیے گردن جھکائے اس کے قدموں پر متھر دیکھتے پیشانی ٹیکے دیکھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے فقیری یہ ساری چیزیں جو ذلت کی ہیں اسی لیے تر رغبت رحبت خوشبو خضو یہ ساری چیزیں بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے چنانچ ہمیشہ نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا سورت الانبیاء کی آیت نمبر نوے اللہ حب اپنے نیک بندوں ام امبیا ان کے گھر والے ان کے اہل کہ کی خوبی کیا بیان کی جو ساد خیرات ہمیشہ نیک عمل کرنے میں وہ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے تھے رغبًا ورحبًا اور ہم سے مانگتے ہیں تو ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت کے ساتھ دیکھیں رغبت اور رحبت کے ساتھ اللہ رب العالمی میری نیک بندے ہم سے مانگتے ہیں تو اکڑ کے نہیں مانگتے جتنا مسکین بن سکتے ہیں جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنا سکتے ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو زلیل کر سکتے ہیں رب کے سامنے پیشانی بھی ٹینک دیتے ہیں حالہ ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں روتے بھی ہیں بھی ہیں جتنی آدمی ہو سکتی ہے اتنا ہو کرتے ہیں یہی ہے خوشو خوبو یہی ہے رغبت و حبت رب العالم فرمایا وقان خواشین اور یہ ہمارے لیے ہی خوشو کرنے والے تھے غیر اللہ کے لیے خوشو نہیں کرنا چاہیے اس کی دلیل سورت البقرہ کے اندر رب العالم فرما فلا تخشو ہوخشونی میرے بندو ان کے سامنے خوف و خصیت کرو میرے سامنے کرو دیکھیں اللہ رب العالمین کر کسی کے سامنے خوش و خدو نہ کرو کسی کے سامنے خوف و خوشیت نہ کرو میرے ساتھ کرو خوش و خدو میرے سامنے کرو میں لینے اور دینے والا ہوں اسی طرح سے خوشو اور خوشو کا کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو تذکرہ کیا اور واضح کیا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی محبوب عبادات میں سے ہے انابت انعبت اللہ بھی اللہ رب العالمین کی ہاں ایک بہترین زبردست عبادت ہے انابت اللہ اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین عبادت میں سے ہے انابت کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا کیسے برائیوں سے بچ کر کے اور نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ایک طرف اگر کوئی آپ نے کوئی اچھا کام کیا اللہ رب العالمین کے سامنے کریں اللہ حرب العالمین سے مانگیں اللہ حرب العالمین سے امید رکھیں اور اگر کوئی انسان سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کریں اس کو کہا جاتا ہے انعوت تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مختلف عبادات ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی ان کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے